محمد رحم الحمۃ الحمد اللہ وحمۃ وحمد والمحمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک کا خون اور تمام سامعین کو سموسان السلام عرض فضائی العلب سلسلے درس کنین درس نمبر بیس اور اور کتاب فضائل فضائل امیر المومنہ درس نمبر چھ ونج اجمیر بیس اور درس نمبر چھ جی کتا پینا تیف الحمد چلہ کا تھنچوت اور جی کتاب پچنگ پو پورا قبور حضر کبیر فاپس چالیس کے چالیس حدیث اول عالیہ امیر المعمن خیاپِ حضلت الوشت توجہ جدید درس نمبر چھ وین و حضمیر کبیر فیا پسی پہ عمر فاق شسف رسولی مبارک کلام نسین عطیف رحمت نقل وسیف احمد چلہانے کا تھن تو سفر رسوم صلی اللہ علیہ و وسلم صابف کعلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا مسلمان گن اے لوگوں ہاں میں نے اول پہلے بتایا تھا یہ الفظ اعلیٰ عربی زبان میں غافل لوگوں کو ہاں جی جو کسی بھی موضوع سے بے خبر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ان کو ہوشیار کرنے کے لیے عرب اس لفظ کو بولتے ہیں اور خاص انداز میں بولتے ہیں کہ الا کہہ کے تھوڑا سا متم بیدار کرنے والی اللہجے میں بولتے ہیں فرمایا اللہ اے لوگو آگاہ رہو باخبر رہو متوجہ رہو امن حب علیٰ جس کسی نے بھی علیہ السلام سے محبت کیا اطا اللہ تعالیٰ فل جنتِ عطا فرمات اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بے عداد کل ارکن اس کے جسم پر جتنے رگے ہیں اس کے عادت کے مطابق ہم بے ارکن فی بدنی ہی بدن ہی ہورن ایک جنتی خور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جتنا اس کے جسم میں رگیں ہیں ہاں جی اس کے رگوں بدن میں موجود رگوں کی تعداد کے بطور اللہ تعالیٰ بھیج میں اس کے لیے خور عطا فرمائے گا اور اس کے علاوہ وہ یشفہ سمان نمینہ حلبے تھے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی بڑی عزم اس کو تو طاقت اور قوت دے رہے ہیں اس کا حشت دے رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے جو یہ بندہ جو علی علی سے معبات کرنے والا ہے یہ اپنے خاندان میں سے اسی نفر کو شفاعت کروائے گا اور یہ شفا و شفات کرے گا سمانی اسی لوگوں کو منابیت اپنے خاندان میں سے اس کے علاوہ والا اور اس بندے کے لیے ہوں گے بالکل نشالت نالابد نہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس کی تعداد کے برابر مدینت فیل جنتی بھیش میں اس کے لیے شہر ہوں گے ہاں ہر با با جنت ہوں گی جنت, جنت میں ہر ہر بدن کے بال کے اور تعداد کے بر اس کو شہر ہوں گے خوب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کس چیز کی کمی نہیں ہے اس نے اپنے بندوں کو خوش کرنا ہے ہاں جی اور ایسے عظیم انعامات کے ذریعے تو اس مبارک حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مولا علی سے سچی محبت مدد کرے گا اس کو اس کے جسم پر موجود رقم کے تعداد کے مطابق ہاں جی بہشتی جو حور ہے ہاں جی وہ اس کا تب فرمائے گا یقیناً یہ لا تعداد میں ہے اور ایسے ہی جو اس کا اللہ تعالیٰ یش و سوانی نمین اہلویت تھی یہ سب سے بڑی بندہ مومن کے خوشی کا مقام تو یہ ہے اصل میں کہ یہ بندہ مومن جب علیہ السلام کی محبت کی برکت سے خوش بحث میں جائیں گے تو یہ اپنے اہلد میں سے اسی نفر کو ہر محب الود محب علی شفاعت شفات کا اللہ اس کو عطا فرمائے گا والوں بالکل نشاء العلاء وضن اس کے علاوہ اس کے جسم پر موجود ہر بال کے تعداد کے برابر اس کو اشعار ہوں گے پھر جنت ہی میں تو کتنے عظیم اس کو اللہ تعالیٰ مقام و منزلہ دے رہے ہیں یقیناً جو یہ چیزیں ہم خراب کی رسنی میں ہم سن رہے اور کل بحث میں انشاءاللہ بندے اللہ مومن دیکھ لیں گے اور حدیث نمبر گیارہ پہ ہاں دس پہ حدیث نمبر گیارہ پہ پھر قال کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لوگ آگاہ رہن حالین جس کسی نے بھی علیہ السّلام سے محبت کیا اللہ کے کی نبی فرماتے ہیں با اللہ علیہ ملک المعتی اللہ تعالی جو ہے ملک المول کو اس کے رخ قبض کرنے کے لیے اس کی طرف بھیجے گا اس بے رخ کے اس کو حکم دیکھئے بندے ممن سے بالکل آرام سے نرمی کے ساتھ اس کا رخ قبض کرنا اس کو معمول کرے گا کہ تم نے میرے بندے کا روح بالکل نرمی کے ساتھ روح قبض کرنا ہے یہ حکم دے اس کو بھیجے گا ورََ منکرین و نکیرن اور جب یہ قبر میں پہنچیں گے تو نقیر منکر کی وجہ سے لوگ جو شدید خوف واشد کا شکار ہوگا وہ خوف واشد اسے دہشت اسے اٹھا لے گا اور اس پر کوئی خوف تاری نہیں ہوگا نقیر منکر کو دیکھے ورنہ ور قبر و اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرے گا اور روشن کرے گا ہاں جی اور یہ جو اور اس کے چہرے کو روشن کرے گا اور منور کرے گا ہاں جی اس کے چہرے کو روشن کرے گا تو یہ ساری فضلت محب علی کے لیے کہ حضی فرمایا جو علی سے محبت کرے گا ایک تو ملک الموت جب اس کی رخ قبض کرنے کے لئے یا بالکل نرمی سے رخ قبض کرے گا اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے قبر میں نقر من کر کے خوف کو اس سے ڈال دے گا ان کو دیکھ کر اس پر کوئی دہشت خوف پید نہیں ہوگا اور اس کی قبر کا اللہ روشن کرے گا اپنے فضل سے وہ یا جو چاہو اور اس کے چہرے کو بھی ہاں جی روشن کرے گا منور کرے گا تو یہ سارے فضائل ہیں اس پا خاندان سے مولا علیہ السلام سے محبت کرنے کا تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تس بتاؤں پر وغیرہ عالم ہم سب کو اس پاک مسئلہ کے تمام پیروکاروں کو اور تمام مومنین مومنات کو تمام مسمان مسلمات کو مول علیہ السلام سے اور آپ کے پاک خاندان سے نبی الرحمۃ اللہ کے اہل بیت سے سچی محبت معدت کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیقہ طورمہ اس خاندان کی ہمیں سائی معرفت ہو ان کے سیرت طیوار پر چل کر ایک صالح انسان کی عشت سامی معاشرے میں ہنج خدمات انجام دینے کی نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو تمام مسلمانوں کا لاتفی طا فرما آمین رب